ربط سورہ جمعہ سورہ جمعہ منافقون ان تغاب ان طلاق تحرین یہ صورتیں سورہ حدیث کے مضمون اول یعنی انفاق فی ہی سبھی لافکہ ہیں متفر ہیں سمجھ رہے جی وہ جہاد پہ متفر تھی پہلے بتایا جانا یہ انفاق متفر ہیں سورت حدیث ربطم سورہ صف میں بشارت خاکیا سی ہے صورت میں بے صرف حضرت کی ہے خلاصہ سورہ جمعہ عموم بے سب خاتم الانبیاء نمبر دو مقزبین کے شکوا نمبر تین تزہید تریبر اچھا جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب اللہ السماوات تما فی, فی الحال کوئی عظمت خداوندی جی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں الملک القدوس اوساف خداوندی یہ اوساف خداوندی یہ دلائل بن جاتے ہیں عظمت خداوندی کے لیے توحید کے لیے الملک بادشاہ ہے القدوس کیا ہے پاک ہے ایب اسے بھی پڑھا نہیں تھا ہر عیب سے آپ کا العزیز غالب ہے یہ صفت جلالی ہے الحکیم حکمت والے ہیں صفت جمالی یہ کتنی صفتیں آ گئی جی چاہ بادشاہ ہیں یہ صفت ثبوتی ہے خدوس ہیں کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے یہ صفت کون سی ہوگی سلبی عزیز ہیں صفت جلالی حکیم ہیں صفت جمالی چار سفتیں ولزی جی با صف رسولہ عموم بے ست عموم بے ست خاتم لمبیا حضرت کی بے عام ہے جو اس وقت تھے اہل عرب ان کے لیے بھی بے شک تھی اور قیامت مت جتنے لوگ آئیں گے آپ کی بے شت ہے سب کے لیے ہے سمجھتا وہ ولدی باسف المی جی وہی, وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں کے انداز وہ امی تھے نا وہ حضرات کسی مدرسے سکول میں پڑے ہوئے نہیں تھے رسول اب عظیم و شان رسول بھیجا جو ان میں یترو الحم آیات ہی فراید رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ان کے اوپر آیات اللہ تعالیٰ کی ایک کئی دفعہ اس کے معنی سمجھے نمبر اے بے وزکی ہم پاک کرتے ہیں ان کو نمبر دو علم نمبر تین تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب کی اور حکمت کی حدیث بینک چوتھا نمبر حکمت اور بے شک تھے قبل از بے سات گمراہی سری کے اندر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 وہ تو ان کے اندر آئے تھے نا ہمارے اندر آئے ہیں ہمارے لیے رسول ہیں یہ فی آخرین ہوگے نا فی لگے گا تو فی کو زرفیا بناؤ گی اجلیا اجلیا دوسروں کے لیے بھی رسول بھیجا مین ہوم یہ دوسرے ان پہلوں سے ہیں بیت بار اسلام کے دوسروں کے لیے بھیجا جو ان میں سے ہیں بیت بار اسلام کے لمبا یل حقوبیم.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 حضرت کی رسالت بیان کرنے کے بعد اب مقزے بھی نے رسالت کے شکوا ہے مثال ان لوگوں کی جن کے اوپر تورات کا بوجھ رکھا گیا لیکن سمیا میں لوہا انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں یعنی عمل نہیں کیا بوجھ تو رکھا گیا لیکن عمل نہیں کیا بوجھ رکھا گیا ان پہ تورات کا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 جو اٹھاتے کتابوں کو مولانا ساجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم چندان کے بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی نئے محقق بباد ن دانش مند چار پائے برو کتاب چند جس عالم میں عمل نہیں ہے اس کو محقق ہم نہیں کہہ سکتے کیا کہہ سکتے ہیں چار پائے برو کتابیں چاند وہ جانور ہے چار پا گدا ہے تو اس پر کتابیں سادوی فرماتے ہیں یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جٹرایا انادن اللہ کی ایتوں کے ساتھ وہ کون جٹراتے تھے انادن یہ بیمان یہودی و لا یہدی انجام اناد اور اللہ تعالی نئی ہدایت کی توفیق دیتے ظالم لوگ جب ہیں اناد کے اندر بھائی ہدایت انید کو نہیں ہوتی ہدایت انید کو نہیں ہوتی ہدایت منیب کو ہوتی ہے کس کو ہوتی ہے یہ دو فکر یاد رکھنا یادیلا قل یا کلیا نہ زج رہے جی یہود کو آپ فرما دیو یہودیو اگر گمان کرتے ہو کہ بے شک تم یار ہو اللہ کے نا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 بس اب آپ اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھ میں بادام مانو کو اور اللہ جان تہذا کولینل موت اللہ کی تخویف و خروی آپ فرما دیجئے بے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو نہ ملا کی <تصفح> وہ تمہیں مل کے رہے گی بھاگنے نہیں دے گی پھر لوٹائے جاؤ گے طرف عالم الغیب و اللہ کی طرف پس خبر دے گا تم کو تمہیں کہ ان آ مال کی جو کرتے یا یو حلزین آ اس کے کنارے پہ تلے کھو تزہید منت دنیا اور ترغیب بلل آخرہ دنیا سے محبت نہ لگاؤ آخرت کا فکر ہونا چاہیے تزہید من دنیا ترغیب بلل آخرہ اور درمیان ملے کھلو ترغیب صلاح جمعہ ایمان والو جب اذان دی جے واسط نماز کے دن جمعہ کے فصو اللہ ذکر اللہ پشچتابی کرو اللہ کی یاد کی طرف دوڑنا مرادنی چتابی جلدی جلدی تیاری کرو پشچتابی کرو طرف ذکر اللہ کے اور چھوڑ دو تم دنیاوی مشاغل یا بہ سے مراد پکت بہ نہیں کیا لکھ لو جتنی دنیاوی مشاغر ہیں وہ چھوڑ دو ہاں البتہ وہ کام کر سکتے ہو جو نماز جمعہ کے مبادی میں سے ہے یعنی اذان کے بعد غسل وضو آسم کپڑا پہننا خوشبو لگانا چل کے جانا یہ اور چھوڑ دو دنیاوی مشاغر کو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کرتے ہو فائدہ خویت سلاد جب پوری کر دی جائے نماز تو فن تشروف لال یا امر عبات لکھ لو امر عبادت جب پوری کی جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین کے اندر اور طلب کرو اللہ کا فضل تجارت کر سکتے ہو بعض آدمی یہ ہوتے ہیں وہ جمعہ کے بعد بھی تجارت نہیں کرتے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سارا جمعہ کے دن تجارت کرنا ٹھیک نہیں میں کہتا ہوں جمعہ کے بعد ضرور تجارت کرو اللہ کا حکم مانو نا فن تشرو بھی ہے وقت بھی ہے برکت ہوگی وضفر اللہ کثیرہ اور ذکر کرتے رہو اللہ کا بہت تن تم کامیاب ہو تجارت بھی کرو خدا کا ذکر ہی کرو ہتھ لو دل یار میں اب بھی تجارت کرتا ہوں کیونکہ پہلے میں دو سال کو تاجر رہا ہوں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 یہ ہاتھ کی کمائی ہے اور بالکل پاکیزہ پیسہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی خواہش سے برکات ہے انہیں داود علیہ سلام یا مربیہ دا ہے داودل سلامی تو زیریں بنا کے آپ ان ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے تو مجھے میری دوائیوں میں جو نفع آتا ہے میں اس کو بالکل طیب سمجھ کے خوشی سے کھاتا ہوں اگر دوائیاں نہ بیچوں تو پھر مدرسے کو کیا نت کروں مدرسے کے پیسے کھاؤں گا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 پچار صبح کو دو گھنٹے پڑھایا مفت پھر تجارت میں شروع کر یوں کرتے تھے دیکھو جی اور ذکر کرتے رہو اللہ کا ہم آہار تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وائزارو تجارت ہم شکوا ہے اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ تجارت کو اور یا کچھ تماشا تو بکھر جاتے ہیں طرف اس کے اور چھوڑتے ہیں آپ کو کھڑا ہوا بھائی بات یوں ہوئی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 حضور نے نماز پڑھا لی تھی اور نماز پڑھانے کے بعد کیا خطبہ پڑھ رہے تھے خطبہ جمعہ ہوتا تھا بعد میں اور اس وقت فرض بھی نہیں تھا خطبہ کا پڑھنا محض مشتاف سنت تھا آپ بعد ہی سمجھ یہ ختم ہو گیا ورنہ صاحبہ ایسے بھاگے نہیں جب دیکھتے ہیں تجارت کو یا کچھ تماشا بکھر جاتا اس کی طرح چھوڑتے ہیں تو کھڑا ہوا پر میں ما اند اللہ